لولا کیوں نہ تمہ اس جب سمیہ تمہ تم نے سنا اس بہتان کو ظن المؤمنون تو گمان کیا خیال کیا المؤمنون مومن مردوں نے والمؤمنات اور مومن عورتوں نے بے انفو ہم اپنے آپ سے خیر کا اپنے آپ سے خیر کا خیال کیا, خیال کیا خیر کو گمان کیا وقالو اور کہا حاض و مبین کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے کھلا بہتان ہے للا کیوں نہ جا او علیہ لائے اس پر یعنی بہتان بنانے والے گھڑنے والے کیوں نہ لائے اس پر اس بہتان پر بے اربعتی شہادا چار گواہ کیوں نہ چار گواہ لے کر آئے فعض لمیا اتو ب شہادا فعض المیات پس اگر وہ نہیں لائے شب شہادا گواہ فلا کائند اللہ حمل کا بون بس یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہو ملک یہی ہیں جو جھوٹے لوگ ہیں ولیف اللّہ علیکم و رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کا اگر تم پر فضل اس کی رحمت نہ ہوتی پھر دنیا وال آخرہ دنیا اور آخرت میں لمثہ کم تو ضرور تم کو پہنچتا فی ماں آفت تم فی ہی جس میں تم پڑے ہو کیا پہنچتا عذاب و بہت بڑا عذاب پہنچتا اس جب کے تلق نہ ہو تم یہ بات لے رہے تھے اس بات کو وصول کر رہے تھے بھی السنعتی اپنی زبانوں سے یہ اس با بات کو آگے تم چلا رہے تھے اپنی زبانوں سے بتقولوں نہ بھی افواہ اور کہتے سے اپنے ہونٹوں سے افواہ جمافا کی اور اس کے معنی ہونٹ اپنے ہونٹوں سے کہہ رہے تھے مارئی سلکم بھی علم جس کا تم کو علم نہ تھا بتصب نہ اور تم اس کو خیال کرتے تھے گمان کرتے تھے حئی آسان یعنی معمولی بات بہوا عند اللَّهِ جبکہ و اللہ عظیم جب کہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے بلولا اور کیوں نہ اس سمے تو منہ ہو جب تم نے سنا اس بات کو کل تم تم نے کہا ہوتا ما رنا نہیں تھا لائق ہمارے لیے ان تک بحرا کہ ہم اس کی بات کریں یعنی اس کے متعلق کچھ بات کریں اس کے متعلق با... یعنی کہ اپنی زبانیں کھولیں صبحانک پاک ہے اللہ تری ذات حاضا بختار یہ بہتار ہے بہت بڑا یا کم اللہ اللہ تم کو واض کرتا نصیحت کرتا ہے انتعود لی ابدا انتعودس لی کہ تم دوبارہ ایسا کام کرو ابدا کبھی بھی دوبارہ ایسی بات ایسی چیز کبھی بھی دوبارہ کرو اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے منع کرتا ہے نصیحت کرتا ہے ان کن تمام اگر واقع تم مومن ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اور یہ بعین اللّہ آیات اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے آیتوں کو وہ اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے ان الَّذِينَ بے شک و لوگ جو ہدبو جو چاہتے ہیں ان تشیح الفاحشہ کے تشیع معنی کمانی پھیلے پھیلے الفاحشہ بے حیائی پھر لذین آمنوں ان لوگوں کے اندر جو ایمان والے ہیں تو وہ لوگ جو بے معمروں کے اندر ایمان والوں کے اندر بے حیثی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے لہم عذاب ان علیم الفط دنیا والا ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں و اللّہ عالم ان تملۃ عالم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جب کہ تم نہیں جانتے ولا فضل فط اللّہ علیہم و رحمۃُ و اللّہ رحیم اور اللّہ تعالیٰ کا اگر فضل اس کا رحمت نہ ہوتی اور بے شک اللّہ تعالیٰ بڑا شفقت کرنے والا اور مہربان ہے رحم کرنے والا ہے فرماتا تعالی ول سمے تو مو ہو اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا یعنی اس بہتان کو سنا غن المین ولما تو بے انفوسی مخ کیا ہوتا خیال کیا ہوتا مومنوں نے مردوں نے اور عورتوں نے بے انفوسی اپنے آپ سے خیر و بھلائی کا بقال و حضا مبین اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا بہتان ہے اس عائد کا کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عائشہ کے اس بہتان کے واقعے کا ذکر کیا اس میں عام مسلمان مومن جو ہے ان کا موقف کیا رہا ان میں سوائے تین کے سوائے تینوں کے جو اس بہتان میں جو شریک ہوئے اور انہوں نے باتیں کی, کی لیکن باقی سبھی لوگ جو ہیں ان کا انداز کیا تھا ان کا موقف کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعلیمات دیتا ہے کہ کیوں نہ جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور اور مومن عورتوں کو اپنے بارے میں اچھا خیال کرنا چاہیے تھا تو مومن مرد اور مومن عورتوں کو اپنے بارے سے مراد کیا ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں یہ بھی یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں یہاں پر مراد خود ان کی اپنی ذات ہو اپنے آپ کے بارے میں جس طرح کہ تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بہت بہتار سنا تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں ام ایوب سے کیا تم اپنے بارے میں ایسا خیال کر سکتی ہو کہ میں یہ کام کروں گی تو میں یوف کہتی کہ میں کیسے اس طرح کی بات کر سکتی ہوں ایسا ایسا خیال کیسے کر سکتی ہوں ایسی چیز کیسے کر سکتی ہوں تو حیرت ویوف ماتے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتی یہ بدکاری زنا کا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ تم سے کہیں زیادہ پاک پاک دامن پاک باز اور نیک متقی ہے ان کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے تو ایک معنی اس کا یہ کہ بتاتے خود اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام مردوں اور عورتوں کو حکم دے رہا ہے کہ اگر تم اپنے بارے میں یہ خیال نہیں کر سکتے اپنے بارے میں اس طرح کی بدکاری بے حیائی کا تصور نہیں کر سکتے تو حضرت شاہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز سے کہیں زیادہ بالاتر رہے دوسرا معنی کہ انفوس ہم خی رہا کہ مردوں کو عورتوں مور، کو اپنے بارے میں خیر کی خیر کا خیال کرنا چاہیے تھا یا اچھے اچھا خیال کرنا چاہیے تھا اس سے مراد یعنی ان کی اپنی ذات نہیں بلکہ دوسرے مسلمان اور خصوصا حضرت عائشہ دانہ دانہ کہ ان کے بارے میں ان کو اچھا خیال کرنا چاہیے تھا کہ ناممکن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ کو چاہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے ہو خود ان کو اپنی اپنے بارے میں سوچ فکر کا ان کو یعنی کہ تعلیم دی گئی ہو کہ اگر تم اپنے بارے میں نہیں اس طرح بات سوچ سکتے تو حضرت طایشہ کے بارے میں کیسے سوچو گے یا پھر اس سے مراد دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کہ ایسی سوچ سوچنا تمہارے لائق نہیں کہ تم کسی مسلمان کے بارے میں کسی مومن کے بارے میں اور وہ بھی نبی کی بیوی کے بارے میں جو ہے اس طرح کے خیال کرو کہ وہ بدکاری یا ذنا کے اس طرح کا کام ان سے ہو سکتا ہو مقال و حاضۂ افقم مبین اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا بہتان ہے کھلا بہتان کیسے ہے کہ پہلی بات تو اس ذات پر بہتان لگایا کہ جو اس سے ہر لحاظ سے بالا ہے ہر لحاظ سے دور ہے اور اس سے ایسے چیز ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں پر اس بات کا تصور بھی ممکن نہیں ہے دوسری چیز جو واقعات ہیں اس سے اور یعنی کہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس کی جو تفصیلات ہیں اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کس قدر بالکل واضح تھا بالکل اس میں ہر چیز کھلی اور بالکل شفاف تھی کہ جس میں معمولی طرح کی بھی کوئی بدکاری زنا کی گنج... یعنی کس طرح کی شک کرنے کی گنجائش نہ تھی وہ کس لحاظ سے کہ حضرت عاش رد اللہ تعالیٰ عنہ اور صفان ابن معطل جب آتے ہیں قافلے کے پاس تو کس وقت آتے ہیں دوپہر کے وقت اور سبھی لوگوں کے سامنے سبھی لوگوں کے سامنے تو کیا کوئی مجرم جو ہیں یا کوئی بدکار زانی کوئی اس طرح کے کام کرنے والے یہ ان کا یہ انداز ہوتا ہے اب وہ ان کے کام تو ہوتے چھپ چھپا کر اگر فرض کرو کوئی مرد عورت فرض کرو یعنی فرض کیا جائے کسی قافلے سے پیچھے رہ گئے اور اس طرح کا کام کرنے کے لیے تو قافلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا شریک ہونے کا انداز کیا ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر اس طرح کے شامل آنے کا انداز ہوگا کہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ دوپہر کے روشنی میں سبھی لوگوں کے سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے اس انداز سے احتیاطہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں ہاں صفوان جو ہے آگے سے اون کو چلا رہے ہیں تو یعنی اس میں اس انداز سے ان کا آنا کس بات کی کس طرح وعدے کھلی یعنی کہ ایک دریر ہے کہ کس طرح یہ بہتان جو ہے ممکن نہیں ہے اسی افماعہ احاطہ اف مبین یہ کھلا بہتان ہے کہ جو ممکن نہیں ہے پہلے تو ذات کے بارے میں کہ جہاں پر اس طرح کی چیزوں کا تصور نہیں ہے اور دوسرا جو اس واقعے کی تفصیلات ہیں اس طرح وہ بتاتی ہیں اور پھر اس کے بعد حتائشہ رضی اللہ عنہ ان کو ان باتوں کی خبر ہی نہیں کوئی عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوں اور پھر پھر ایک ایک بات کو پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا ان کی باتیں چل رہی ہیں اور پھر خود ہی ان باتوں کے رد کرنے کے ان پراپے کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کیوں وہ جھوٹے ہیں پتہ ہے ان کو کہ ہم نے یہ بدکاری کی ہے زنا کیا ہے یا یہ کام کیا ہے جرم کیا ہے تو اپنے آپ سے اس جرم کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کے جھوٹ ہر طرح کے ان سے جو ہو سکتا ہے اس کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اور تو اور حضرت عائشہ کوئی ان باتوں کی خبر ہی نہیں کئی دن تک اور جب خبر ہو بھی گئی تب بھی کوئی بات نہیں کسی طرح کی بات نہیں کی صرف ماں باپ کے گھر میں آگئی اور ان سے آ کے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں اور پھر اللہ سے دعا شروع کر دی کوئی بات نہیں کی اپنے دفاع کے لیے اپنے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ان چیزوں کے لیے اور یہ انداز ایسے لوگوں کا نہیں ہوتا جو واقعی ہی مجرم ہو مجرم تو ہر لحاظ سے اپنے دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں پر ایسی چیز بالکل نہیں تو کہنے کا میرا مقصد کہ یہ یعنی کہ واقعے کی تفصیلات جو ہیں وہ کھلی دلیلیں ہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں تھا تو اس میں کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا یا تم نے کہا ہوتا وکال و کہا ہوتا تم نے ہاردا عفق مبین کہ یہ کھلا بہتان ہے کھلے کھلی کھلی تہمت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لا جا اعلی ہی برباتی شہدا اللہ تعمتہ ہے کہ کون یہ بہتان لگانے والے جا علیہ عالیہ لاتے اس پر بھی ارباتی شہدا چار گواہوں کو جو کہ اصل اصول بیان کیا اللہ نے پہلے کہ اگر کوئی کسی پر تومت مطلب لگاتا ہے تو چار گواہ پیش کرے چار گواہ لائے اور کہاں سے ان کو گواہ لانا ممکن ہو یعنی نمکن نم ہے کس طرح کے یعنی کہ یہاں پر اس معاملے کے اندر کوئی چار گواہ بلکہ چار گواہ چھوڑ کر کوئی ایک گواہ بھی لا سکیں وہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مائک لو لائے یہ بھگتان لگانے والے کیوں نہ لائے چار گواہوں کو پیش کیا لے, لے کے آتے ف علم یا پس اگر یہ گواہ نہیں پیش کرتے گواہ نہیں لاتے فعلائے اللہ الکا زبون پس پھر اللہ تعالیٰ کے یہی جھوٹے لوگ ہیں پھر یہی اور ہم کا لفظ جو ضمیر فصل یہاں پر آئی ہے یعنی انہی لوگوں کو خاص کرنے کے لیے کہ اگر کوئی جھوٹا ہے دنیا کے اندر تو یہی آدمی ہے یہی لوگ جھوٹے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں اور اس میں سب سے پہلے تو حتائشہ کے حوالے سے ان بہتان لگانے والوں کو جھوٹا ثابت کیا گیا ان کے جھوٹ کا بیان کیا گیا کہ اگر کوئی حقیقی معنوں میں کوئی سب سے بڑا جھوٹا ہو سکتا ہے تو یہ جھوٹے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ہر بہتان لگانے والا ہر بہتان لگانے والا اصل یہ ہے کہ وہ چار گواہ اگر پیش نہیں کرتا تو پھر وہ جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹا سمجھا جانے کی وجہ سے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ تہمت کی قذف کی حد جو ہے وہ قائم ہوگی بہتان کے حد اس پر لگائی جائے گی اسی کوڑے پنّا کو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جب اس شخص نے فرض کرو دیکھا ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے تو کیسے تم اس کو جھٹلا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ کھلیا دے دیا کہ جو چار گواہ نہیں پیش کرتا پھر وہ جھوٹا ہے اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا جھوٹا قرار دیا جائے گا اور پھر جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس پر شریعت جو ہے تہمت کی بہتان کی اس پر قائم کی جائے گی اگرچہ وہ قسمیں کھا کھا کر جو بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اپنی صفا سفائیاں پیش کریں لیکن پھر بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور اس کی وجہ کیا ہے جو ہم نے پچھلے درس میں ذکر درس میں ذکر کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ اس طرح کی برائی کی باتیں ایسی چیزیں وہیں پر دب جائیں بے حجی کہ اس طرح کے کام جو ہے اس طرح کی باتیں لوگ معاشروں کے اندر نہ پھیلیں اور وہیں پر دب جائیں اگرچہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا تب بھی اس کو ایسی بات کرنے کی جرت نہ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کا راستہ بند کرنے کے لیے اللہ نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا اور اس کے اوپر شریحت قائم کرنے کا حکم دے دیا جب تک وہ چار گواہ پیش نہیں کرتا بل الاف اللّہ عَلَيْكُمْ و فِي دنیا وَالْآخِرَةِ اور اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں لمثی فِي مع آفت تم فی عذاب عَظِيمٌ تو لمسکم ضرور تم کو پہنچتا فی ماں آفات ہی جن باتوں میں تم پڑے تھے آفاتم فاضا یہ کسی بات میں پڑنا کسی بحث باسے میں پڑنا تو اس کو فعال کہتے ہیں تو افات تم جس میں تم جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان باتوں میں پڑنے کی وجہ سے یعنی یہ تہمت بہتان جو تم نے لگایا ان باتوں کے پڑھنے کی وجہ سے تم پر جو ہے اللہ کا یہ بہت, بہت, بہت بڑا عذاب نادر ہوتا اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے بلکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اور عند اللہ عظیم کہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے تو کسی پر بہتان لگانا عموماً کسی پاک دامن عورت عورت پر یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر القبائر میں شمار کیا ہے یعنی سب سے بڑے جو قبائر ہیں سب اور موبیقات جو ہیں اس میں یہ کیا ہے وہ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمتے لگانا تو کہنے کا مقصد کہ یہ اتنے بڑے جرم ہے اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت نہ ہوتی اس کا فضل نہ ہوتا اور صلی اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل کا نتیجہ کیا تھا کہ اللہ نے تم کو توبہ کا موقع دیا جنہوں نے یہ کام کیا جنہوں نے یہ باتیں کی اور کچھ پر حد قائم ہوگی اور جو حد ہے وہ بھی اس کے گناہ کا کفارہ ہے اور باقی بھی جو ہے ان کو بھی اللہ نے یہ تعلیمات دے کر کہ تم وہاں پر خاموش رہنے کے بجائے تمہارا فرض بنتا تھا کہ ان باتوں کا انکار کرنا ان کا ٹوکنا ان کو اس طرح کے اور اس طرح کا خیال بھی دل میں نہ لانا تمہارا فرض بنتا تھا تو ان کو یہ تعلیم دے دی تو اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی رحمت ہے ورنہ کیا ہے دنیا اور آخر میں اگر تمہارے اوپر فضل رحمت نہ ہوتی تو تمہارے تمہارے اوپر ان باتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر سخت آداب آتا بڑا آداب آتا اور بڑا آداب آنے کا معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی پکڑ کوئی اللہ کی طرف سے بہت بڑی گرفت یا توبہ کی توفیق نہ ہوتی اور ہلاک ہو کر مر کے جہنم کو جاتے تو یہ بڑے آداب اس تلق نہ جبکہ جب تم تلق نہ ہو تلقہ کے معنی کسی چیز کا وصول کرنا کسی چیز کا سیکھنا کسی چیز کا لینا جس طرح کہ آدم علیہ السلام کے والد صاحب نے کیا فرمایا ہے اور تلقہ عدم ہو مبی کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے یعنی کہ حاصل کیے تو یہاں پر بھی تلق نہو کہ جب تم یہ بات وصول کرتے لے رہے تھے بھی السنتی زبانوں سے یعنی اپنی زبانوں سے یہ چیز کر رہے تھے کسی نے بات کہہ دی تمہاری زبان بھی اس پر چل پڑی مقصد اس کا یعنی اس کا انداز کیا ہے کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی اور وہی بات تمہاری زبان پر آ تمہاری زبان پر چل پڑی تو اس انداز سے تم ان باتوں کو اپنی زبانوں پر لے رہے تھے زبانوں پر چلا رہے تھے و تقورن بفواہ بے کم اور اپنے ہونٹوں سے بات وہ کر رہے تھے اور قرآن میں جہاں بھی یہ کہا جائے کہ قول یعنی بے افواہ یا ایسی بات جو ہونٹوں سے کی جائے بات ہوتی ہونٹوں سے ہے لیکن ہونٹوں کی بات کا معنی کیا ہے کہ جس بات کی کوئی حقیقت نہ ہو جس بات کی کوئی بنیاد نہ ہو کیونکہ اصل بات دل سے نکلتی ہے اصل بات دل سے نکلتی ہے جس بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے لیکن ہانٹوں کی بات کا معنی ہے کہ جس بات کی کوئی حقیقت کوئی بنیاد نہ ہو جھوٹی بات ہو من گھنٹ چیز ہو تو اس کو پھر ہنٹوں کی بات کہا جاتا ہے پتقور نب افواہکم اور کہے تو تم اپنے ہنٹوں سے اپنے منہوں سے باتیں ایسے کر رہے تھے مارئی سلکم بھی ہی علم کہ جس کا تم کو علم نہ تھا اور یہ ہے جہالتوں کا انداز یا جہالتوں کا نتیجہ کہ جب آدمی جہالت کی بنیاد پر کوئی کام کرتا ہے کوئی باتیں کرتا ہے تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات کسی سنی آگے کہہ دی جو بات کو افواہ سنی اس کو آگے پھیلا دیا بغیر اس کی تحقیق کے بغیر اس کی چھان کے اور یہی افواہوں کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ جب جو ہے بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی چھان بین کے باتوں کو آگے سن کر پھیلانا شروع کر دیا جاتا ہے تو اس کے کیا کیا معاشرے کے اندر یعنی نقصانات ہوتے ہیں تمہارے از تلقاون ہو جب تم ان یہ ان باتوں کو لے رہے تھے بہتان کے ان باتوں کو اپنی زبانوں پر لے رہے تھے یعنی زبانیں تمہاری چل رہی تھیں اس کو اس پر پتقون نب افواہکم اور اپنے منہوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے مال سلکم بھی علم جس کا تم علم نہیں تھا اور اصل حکم کیا ہے والا تق فمالِل مال صلا کبھی علم کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو کوئی بھی بات چاہے وہ دین سے متعلقہ ہو یا دنیا سے متعلقہ ہو <clears throat> اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہو یا کسی بندے کے حوالے سے ہو جب تک بات کا علم نہ ہو ایسی بات کرنا کہنا اس بات کے پیچھے پڑنا اس کے بحث بات سے کرنا اس کی اجازت نہیں ہے والا تک فمال صلی کبھی علم کہ جس کا تجھے علم نہیں ایسی باتوں میں نہ پڑو۔ تو یہاں پر بھی تم نے یہ چیز کی کہ جس کا علم نہ تھا وہ ایسی باتوں میں پڑ گئے پتہ ثبو نا اور تم نے سمجھا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے اس کو معمولی عام بات سمجھا بہو عند اللہ عظیم جب کہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے یعنی خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے اس پر بہت بدکاری ذنا کی تہمت لگے یا واقعی کوئی نبی ہے کوئی نبی کی کوئی بیوی ایسی ہو جو زانی بدکار ہو یہ بات معمولی سے بہت بڑی بات ہے اس میں صرف اس عورت کے حوالے سے نہیں بلکہ نبوت کے اوپر نبوت پر توہمت لگتی ہے کہ نبی کیسا ہے کہ جس کے جس کے گھر والوں کی یہ تربیت ہے یا اس نبی کی یہ گھر والوں کے لیے تربیت ہے کہ جو نبی اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کر سکا ان کو پاک دامنی کا راستہ نہیں دکھا سکا وہ نبی امت کو کیا راستہ دکھائے گا سمجھے نا تو بات صرف اس عورت کے حوالے سے نہیں ہے بات اس سے پہلے نبی پر آتی ہے اسی لیے اسی لیے نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے گناہ ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی اور نبیوں کی بیویاں کافر ہوئیں نوح علیہ السلام کی بیوی لوت علیہ السلام کی بیوی ان کے قرآن میں ذکر کیا ہے مثال دی اس کی تو نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے تو آپ یہاں پر کہیں گے کہ کافر تو ہو سکتی بدکار کے نہیں ہو سکتی فرق کیا ہے ہاں فرق یہ ہے کہ کافر ہونا اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور جس کا جو نبی کے دشمن قوم جو ہے وہ خود اس چیز پر ہے نبی کے دشمن قوم جو ہے وہ خود اس کفر پر ہے تو نبی کی بیوی اگر کافر ہے تو کافر بلکہ اس سے خوش ہوگا یہ ہمارے جیسی ہے ہمارے دین پر ہے اور ہم یعنی کہ ہمارے ساتھ ملی ہے لیکن بدکاری زنا جو ہے یہ حتیٰ کہ کافر کے ہاں بھی بری چیز ہے سمجھے نا بدکاری زنا حتیٰ کہ کافر بھی اس کو برا سمجھتا ہے ہاں کافر شرک کو اپنا دین سمجھتا ہے کافر شرک کو اپنا دین سمجھتا ہے تو اگر بیوی مشرک ہے نبی کی تو اس کے یہاں یہ کوئی ایب نہیں ہے سمجھا نا عیب نہیں بلکہ اس کے ہاں یہی دین ہے لیکن نبی کی بیوی کا بدکار ہونا تو بدکاری جو ہے وہ کافر کے ہاں بھی ناقابل برداشت ہے اس کو بھی ناگوار ہے اس لیے اگر نبی کی بیوی بدکار ہوتی ہے فرد کرو بدکاری کرتی ہے یا کوئی ذنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے پھر نبی کے اوپر کافروں کو حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ تم کیسے نبی ہو جب کہ تمہارا اپنے گھر کا حال یہ ہے اس لیے کسی نبی کی بیوی جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں وہ مکرہ کافر تو ہوگی گناہ گار ہوگی وہ اس کے معاملات دین کے حوالے سے کچھ ہوں گے لیکن اپنے اخلاق و کردار کے حوالے سے اس میں کوئی حرف نہیں کیونکہ یہاں پر بذات خود نبی کے اوپر حرف آتا ہے تو اس لیے اللہ تم فوات الر مات ثبول ہوں ح تم اس کو معمولی بات سمجھتے ہو کہ بس بات ہے تہمت کر لگا دی اور بات کر دی بس یہی چیز ہے بہوآ اللہ عظیم <عَزِيم> جب اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے اور اس سے ہمیں ایک اہم جو درس ملا وہ کس بات کا کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو معمولی سمجھتے ہیں جب کہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہے اور یہ قرآن کریم کے جو پر جس طرح صورت حجرات میں بھی اللہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پس رکھنے کا نیچا رکھنے کا حکم دیا اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ادب سکھائے تو وہاں پر بھی کیا فرمایا کہ وہاں پر بھی فرمایا کہ انتہ ب تو ان تم لا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارا عمل برباد ہو جائے تو تم سمجھو کہ یہ بے ادبی یعنی کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں معمولی چیز ہے ہاں اس سے یہ تمہارا عمل برباد ہو سکتا ہے تمہارا عمل ضائع ہو سکتا ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑی بات کی تعریف ملتی ہے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کو معمولی سمجھتا ہے جب اللہ کے یہاں معمولی نہیں ہوتی وسیع بخاری میں جو دو قبروں والوں کا واقعہ آتا ہے جن کے پاس سے آپ گزرے کے دونوں کو عذاب ہو رہا ہے تو آپ یہ فرمائے کہ ان کی نظر میں وہ کوئی بڑی چیز نہ تھی جس پر ان کو عذاب ہو رہا ہے حالانکہ بڑی چیز تھی حالانکہ گناہ بڑا تھا اس لیے اس سے تعلیم ملتی ہے کہ انسان کسی گناہ کو اپنی طرف سے معمولی سمجھ کرنا اس کو کرے بلکہ یہ جی دیکھے کہ وہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے اور اسی آفس ان کا فرمانج کل بالکل ہی میں منسخت اللہ ماتو ما یہ ما آدمی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے ناراضگی میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے ایسا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے کہ جس پر اس کا خیال توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو وہ اتنی دور جہنم میں جا گرتا ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے اور دوسری حدیث میں کہ ستر سال کی دوری میں جہنم میں جا گرتا ہے اس کے بعد میں ولی سم تمہل تم مائکا سبھحان کہ <مادیم> وہ جب تم نے یہ بات سنی تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا حق نہیں ہمیں جائز نہیں ہمیں لائق نہیں کہ ہم یہ بات کریں یعنی تو لگانا دل میں خیالات پیدا ہونا تو وہ تو آگے کی باتیں ہیں بلکہ اس سے پہلے تم کو یہ بھی نہیں چاہیے تھا کہ اپنے کیا اس کا نام اپنے زبان پر بھی ایسی باتیں لاتے کیونکہ دل میں خیال آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل جو ہے زبان پر جب چیز آتی ہے تو اس کا معنی کیا ہے ہاں جب زبان پر چیز آتی ہے تو اس کا معنی ہے کہ دل میں چیز راسخ مضبوط ہو چکی ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی برائی بھی اور خاص طور پر برائی بھی اسی وقت دکھی جاتی ہے جب وہ زبان پر آتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے إن اللہ تعالیٰ تجاوز عمتی ما حد ست بیہ کہ اللہ نبی امت سے وہ چیزیں معاف کر دی جو ان کے دل کے خیالات ہیں دل کی باتیں ہیں ما لم تقل او تعمل جب تک وہ بات کرے نہیں یا اس پر عمل کرے تو بات کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف وہ دل میں خیال نہیں بلکہ وہ خیال اتنا جم چکا ہے اتنا وہ راسک مضبوط ہو چکا ہے کہ اب آدمی اس کی بات بھی کر رہا ہے تو مات اللہ تعالیٰ لولا سمے جب تم نے بفتان کی باتیں سنی کل تم تم نے کہا ہوتا تم کو کہنا چاہیے تھا ما کورنہ نہیں لائق ہمارے لیے ان تکلّی ہادہ کہ ہم اس طرح کی بات کریں اس طرح کی بات کو زبان پر لائیں صبح پاک ہے اللہ ذات یعنی اس طرح کے یعنی کہ چیزوں سے اس طرح کے نقصے اور اس طرح کی باتوں سے کہ نبی کی بیوی جو ہے اس کے اس وہ جو ہے وہ کوبتکار ہو اس کے اندر کو کی بات ہو کیونکہ بات ہم نے جو پہلے کی ہے کہ صرف بہتان بیوی پر نہیں اور صرف نبی پر نہیں بلکہ اس سے پہلے اللہ پر کیونکہ نبی کو یہ بیوی کس نے دی کس نے مقدر میں رکھی اس کے اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی نبی کی یہ ایسی بیوی مقدر کرتا ہے جو بدکار ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر حملہ ہے اللہ کی ذات میں نقص ہے تو کیسے یہ چیز ہوتی ہے اور یہی چیز صحابہ اکرام کے حوالے سے کہ جن لوگوں نے صحابہ اکرام کے اوپر کوئی اعتراضات کیے ان پر حملے کیے ان پر تان تشنی کی ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ صرف صحابہ کی ذات پر نہیں ہے اس سے پہلے رسول اکمل صلی اللہ کی ذات پر اور اس سے پہلے اللہ کی ذات پر ہے جس طرح کہ ابن مسعود نے کیا فرمایا ابن رسود نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے خود اپنے نبی کے لیے صحابہ کو چنا ہے یعنی کہ اللہ تعالی نے خود اپنے نبی کے لیے صحابہ اکرام کو چنا ہے تو اگر ایسے صحابہ کے جو آپ کے فوت ہونے کے ساتھ ہی مرتاد ہو جائیں اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو پتہ ہی نہیں تھا یہ لوگ کون ہوں گے اللہ کی ذات پر حملہ ہے تو یہاں پر بھی وہ سبحانک یعنی اللہ تعالیٰ کو پاک کرنے کا جو رفتار ہے اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نبی کو ایسی بیوی دے دے جس میں کوئی بدکاری کا پہلو ہو حادہ بہتان العظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے بہت بڑی تہمت ہے یادم اللہ اللہ تم کو وعد و نصیحت کرتا ہے تم کو سمجھاتا ہے انتہو ابدا کہ تم کبھی بھی دوبارہ ایسی بات کرو تعودو لوٹو تم لمس اس جیسی بات کی طرف ابدن کبھی بھی اللہ تعالیٰ تم کو وعد نصیحت کرتا ہے کہ تم تو کبھی بھی ایسی بات بات دوبارہ نہ کرنا ایسی بات نہ کہنا ان کن تم اگر تو مومن ہو اگر مومن ہو تو کبھی بھی ایسی بات تمہارے دل دماغ میں نہیں آنی چاہیے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے بین اللہکم الیات اور اللہ تعالیٰ تمہارے بیان کرتا ہے اپنی حتوں کو اپنے احکام کو اس فاطل نصیت کو واللہ علیم <حَكیم> الحکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو تم سے بہتر جانتا ہے تو اس لیے اگر کوئی معاملہ ہے تو اس کو اللہ پر چھوڑو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہر فیصلہ حکمت کے ساتھ ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکمت کے ساتھ دیا ہے اللہ کے احکام کو قبول کرو انَََََ لدینۂ حبونان انتشی الفاح شدین آمنو ان آیتوں میں سابقہ آیتوں میں جب اللہ نے بیان کیا تہمت کے بارے میں اور خصوصا تاشہ کے بارے میں تہمت اور اس بارے میں جو تعلیمات دیں اس کے بعد اس تہمت کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے اس طرح کے تہمتیں لگانے میں اس طرح کے بہتان لگانے میں اصل اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ بے حجائی پھیلتی ہے بدکاری معاشرے کے اندر پھیلتی ہے اور جس طرح پیروی ذکر کیا تھا کہ زانی کو لوگوں کے سامنے اس انداز سے اس کو سخت سد... ترین صدا دینے کا مقصد کیا ہے اور اس کے بعد پھر اگر کو تمت لگاتا ہے زنا کی بہتان لگاتا ہے تو اس کو یہ سزا دینے کا مقصد کیا ہے تاکہ یہ زنا بدکاری کے راستے بند ہوں نہ کوئی یہ کام کرے اور نہ کوئی اس کے متعلق بات کرے حتیٰ کہ اس کے متعلق باتیں کرنا بھی لوگوں کے اندر چاہے میڈیا پر ہو چاہے ویسے لوگوں کے اندر ہو یا کسی بھی انداز سے یہ بھی کیا ہے یہ بھی بدکاری بے حی کو پھیلانے کا ایک انداز ہے کیونکہ لوگ جیسے جیسے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اگر کسی کے دل میں خیال نہیں بھی ہے تب بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں کسی کو اگر بدکاری کا وہ رستہ معلوم نہیں ہے تو جب اس طرح کا واقعہ سنتا ہے کہ جس میں کوئی بدکاری کا کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا اس کو اب لوگوں کے پاس بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو وہ بدکاری کا رستہ معلوم ہوتا ہے کس طرح سے کی جاتی ہے اور صرف بدکاری ذنا کرنی بلکہ کہ عام جرم بھی اور سر کے کتنے واقعات آپ سنتے ہیں کہ بعد بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں کیسے کیوں کہ اس نے کوئی کسی کو ایسا واقع ایسا واقعہ دیکھا کوئی ایسی فلم دیکھی کہ جس میں کسی کو کسی نے خودکشی کی ہاں بچہ بھی وہی پریکٹیکل جا کے کر رہا ہے سمجھے نا کسی کو دیکھا وہ دوسرا چوری کر رہا ہے چوری کرتے ہوئے دیکھا چوری کی واردات اس نے کیسے کی اور دیکھنے والا اسی طرح کی جا کے وہ واردات کر رہا ہے اور یہی بدکاری ذنا کا ان چیزوں کا معاملہ ہے اس لیے ایسی چیزوں کو یعنی کہ اسلام نہیں چاہتا کہ ان کا ذکر ہو اور کہ جاہل معاشروں کی سوسائٹیوں کی دلیل ہوتی ہے کہ وہاں پر ایسی ایسی باتوں کو جو حتیٰ کہ میڈیا کے اندر پھیلانا اور صرف جاہل نہیں بلکہ بعض اقات و منافق دین کے دشمن ان کا باقاعدہ پلان کے تحت یہ کام کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس طرح کے کیسوں کو اس طرح کے معاملات کو ایشو بنا کر ان کو جو ہے مہینوں بھر کے لیے اچھالا جاتا ہے اور اخباروں کی بڑی سرخیوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے مقصد کیا ہے مقصد بدکاری بے حیائی پھیلانا ہے تو اللہ زماۃہ ان لدین حبون انتشیۂ الفاحشہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انتشیۂ الفاحشہ بے حیائی پھیلے پھر لدین آمن و ایمان والوں کے اندر اور ایمان والوں کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ کافروں کے ہاں وہ حیا بے حیائی کا کوئی ان کے یہاں کوئی نہیں ہے تو اصل میار کوئی معیار ہے کسی کے یہاں تو ایمان والوں کے ہاں ہے تو جہاں پر ایمان جو ہے وہ ان کو اس طرح کے کاموں سے روکتا ہے لیکن بعض منافق دین کے دشمن وہ یہ کام اپنی یعنی کہ جان بوجھ کر پلاننگوں کے تحت اس کام کو کرتے ہیں پھیلاتے ہیں اور پھیلانے کے ان کے جو مختلف انداز ہیں اسی میں سے ایک جو یہاں پر ذکر ہوا بہتان بازی کا تہمتوں کا اس طرح کا اور بھی مزید ان کے جو یعنی کہ مختلف انداز ہیں بے حی پھیلانے کے تو اللہ سماط ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں بے حی پھیلانے کے چاہے وہ یعنی کہ تصویر کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی لکھی بات کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی تقریر کے انداز میں ہو کچھ بھی ہو کسی فلم کی شکل میں ہو یہ سبھی کیا ہے تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے ان کے لیے لہٰمہ آذاب علیم الفی دنیا والا آخرہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں ان کا آذاب کیا ہے ایک تو اللہ کی طرف سے جو ان, کو ان پر مار پڑتی ہے کہ ایسے کام کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو لانتے پڑتی ہیں اللہ کے مختلف طرح کے عذاب پڑتے ہیں اور بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں مسلط ہوتی ہیں اور دوسرا اگر شریح حدود قائم ہے اللہ کی شریعت قائم ہے تو وہاں پر پھر ایسے لوگوں کا جو علاج ہوتا ہے ان پر شرح حدود قائم ہوتی ہے سزائیں ملتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی جو ان کے لیے عذاب باقی ہے اللہ کے کی ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں سب سے بڑی جرم سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر بدکاری بے حیائی پھیلے وہ اللہ انتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جب تم نہیں جانتے کیا مطلب کہ اللہ جانتا ہے کہ ان چیزوں کے پھیلنے کا ان چیزوں کے عام ہونے کا ان کو لوگوں کے اندر منتشر کرنے کا کیا نتیجہ ہے جبکہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بات معمولی ہے بھی ایک واقعہ ہوا صرف واقعہ بیان کر رہا ہے آدمی کون سی ایسی بات کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس باقی کو بیان کرنے کے پیچھے کیا بدکاری بے حیائی کے انداز ہوں گے اور کیا اس میں یہ جی چینیں جی پیدا ہوں گی بلحفظ اللہ علیہ و رحمۃ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو یعنی اللہ تعالیٰ اس عداب میں تم کو مبتلا کرتا اور اس یعنی کہ یہ تعلیمات تم کو نہ دیتا ابتدائی طور پر ہی اور نہ ہی جو ہے اس کی حد مقرر کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تم کو تعلیمات بھی دی ایسے کرنے سے روکا بھی اور پھر نہ روکنے والوں کے لیے شریح حدود مقرر کی وہرف الرحیم اور نہ سمجھو کہ زنا کی اتنی سخت حد اور یہ تہمت لگانے کے اسی کوڑے یہ تو بڑی سخت چیزیں ہیں اللہ ماتا ہے کہ اللہ بڑا ہی بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے اور اس کی شفقوں کا ہی نتیجہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کی روک تھام کے لیے بدکاری سے بچنے کے لیے اور پاک ایک پاک ماحول پیدا کرنے کے لیے تم کو تعلیمات دیں اور جو ان چیزوں کو خراب کرتا ہے اس کے لیے پھر شریح حدود کا نفاذ اس کا حکم دیا تاکہ جو ہے معاشرہ بدکاری بے حایے سے بچ جائے اور یہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رحمت ہے اس کی شفقت ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے دوبارہ دیکھیے آج کے ہیں نور